کہتا ہے کہ ذاتی اعتبار سے جملے کی قسمیں ہیں چار اسمیہ فیلیا شرطیہ ظرفیہ چار قسمیں جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اور فیلیا جس کا پہلا حصہ فیل اچھا یہ جو شرطیہ اور ذرفیہ ہے نا یہ بھی یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ ہوگا جس جملے میں شرط پائی جائے اس کو کہیں گے جملہ شرطیا جملہ اسمیہ شرتیا جملہ فیلیا شرتیا جس میں شرط ہوگی اس کو کیا کہیں گے جملہ اور جس میں ضرف ہوگا ظرف جگہ یا وقت کا ذکر ہوگا جس جملے میں اس کو کہیں گے جملہ ضرفیہ اس کو کیا کہیں گے ظرف کہتے ہیں وقت کو یا جگہ کو وقت یا جگہ کا ذکر ہو جہاں پہ اس کو کیا کہیں گے جملہ ضرفیہ جس میں شرط آ جائے اس کو کہیں گے جملہ شرطیہ جس کا آغاز اسم سے ہو اس کو جملہ اسمیہ جس کا آغاز فیل سے ہو اس کا جملہ فیلیا, فیلیا جیسے کاما ضعیدن کاما زئی زید کھڑا ہوا یہ جملہ کون سا ہے فیلیا خبریہ پھیلیا خبریہ کیوں پھیل یا خبریہ کیوں ہے پہلا حصہ فیل, فیل ہے <متحدث> تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے کاما زیدن کی کامہ فعل اور زیدن الائل <متحدث> فعل فائل, <متحدث> فائل, فائل مل کر جملہ فیل یا خبریاں ہوا کاما فعل اور زیدن فائل اور زیدن القام ضعید القام یہ جملہ کون سا ہے <متحدث> اسمیہ کیوں پہلا حصہ اسم ہے تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے زیدن کیا ہے مبتدا زیدن کیا دلات ہے جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں کیوں اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے زعید قامہ میں زعید المبتا اور کامہ خبر کیسے بنی ترکیب کر کے خبر بنا ہونا فیل فعل کامہ فعل ہوا ضمیر اس میں فائل اس میں ہوا ضمیر فائل کامہ کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے فائل. فائل ہے فیل فائل مل کر جملہ فیل یا خبریہ بن کے خبر جملہ فیل یا خبریہ بن کے خبر مبتار خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہاں کاما کمانا وہ کھڑا ہوا کھڑا ہوا فیل اور وہ فائل کھڑا ہونے والا فائل فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا اور کام کو فیل کہتے ہیں کھڑا ہونا کام ہے اور کیا کس نے وہ اس نے اس نے کیا نا جو کرنے والا ہے وہ کیا ہو گیا فائل وہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہوا وہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہوا تو ہوا اس میں فائل کاما کا معنی ہے ہوا کاما یا کاما ہوا کھڑا ہوا وہ کاما فیل ہوا فائل فیل فائل مل کر جملہ کے لیا خبریاں باندھ کے یہ خبر ہو گئی ضعید کی زئید المبت اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیا خبریا ہوا ان تک رم نی اک کا ان, ان کیا ہے حرف ہے اس کو کہتے ہیں حرف شرط اس حرف کو کیا کہتے ہیں ہرفے شرط ان تم نی اگر تو میری عزت کرے گا اوک کا تو میں بھی تیری عزت کروں گا ٹھیک ہے ان ہرفے شرط تک رم نی تک تو عزت کرے گا کیا بنے گا یہ فیل فائل تو کریم فیل فائل تو کریم فیل اس میں انتا ضمیر فائل تو عزت کرے گا فیل اور کرنے والا کون تو تو, تو کو عربی میں کیا کہتے ہیں انتا تو کرم فیل انتا ضمیر اس میں فائل اور نون نی نون جو ہے اس کو کہتے ہیں نون وقایا کا نون کیا کہتے ہیں وقایا یہ کیوں کہتے ہیں یہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے ٹھیک ہے اور یا یہ یا ضمیر کیا ہے مفعول تو عزت کرے گا کس کی جس پر کام کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مفعول جو کام کرنے والا ہو اس کو فائل اور کام کو فیل عزت کرنا کام ہے فیل عزت کرنے والا کون ہے تو یہ کیا ہو گیا فائل اور جس کی عزت کی جائے گی وہ میں مفعول ہو گیا ان تو کریمنی اگر تو میری عزت کرے گا تک ریم فیل انتا زمیر اس میں فائل نون وقایہ کا اور یا مفعول یا متکلم کی مفعول فیل فائل اور مفعول مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط فیلیا خبریہ ہو کر اک رم کا اک ریم کا میں عزت کروں گا تیری او کرم میں عزت کروں گا کا تیری اس کی ترکیب کیسے ہوگی فیل فائل ہوگا کیسے فائل اس میں کون سا نکلے گا اوکرم میں میں کیئر بھی آنا اکرم میں انا ضمیر فائل میں عزت کروں گا کس کی تیری کا تو کاف ضمیر کیا ہوگی مفعول کاف ضمیر کیا بنے گی مفعول فعل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر جواب شرط پیچھے ہم نے کیا بنایا تھا شرط اب کیا بنے گا جواب شرط یا مشروط شرط اپنی جواب شرط سے مل کر جملہ جملہ شرطیہ شرطیہ ہوا ہوا یہ جملہ شرطیہ ہے ان تک رمنی او کرم کا اگر تو میری عزت کرے گا تو میں تیری عزت کروں گا تو نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا یہی معنی ہے ان تک رمنی او کرم کا یہ کیا ہے جملہ شرطیا اندھی معلون اندھی مال ان میرے پاس مال ہے میرے پاس مال ہے اندہ مضاف اور یا مذافق ہے اندا کا معنی ہوتا ہے پاس اور یا میں متکلم کی یا ہوتی ہے نا میرے پاس یہ مضاف مذاف لے مل کر مبتدا مذاق مذاف لا اور معلوم خبر کیوں ہاں یہی تو اصل سوال ہے آپ سے کیوں کیوں سوال ہے کیوں خبر کیا ہوتی ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مبت ہوتا ہے اور جو خبر ہو وہ اطلاع جو ہو وہ خبر ہوتی ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس ہے کیا کس چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ میرے پاس کیا ہے کیا خبر ہے کیا ہے مال اور اگر مال کے بارے میں خبر ہو کہ مال کدھر ہے تو پھر وہ کہیں مال اندی ان مال اندی ان ان ان کیا معنی بنے گا مال میرے پاس ہے اب کیا ہے اندی مال ان میرے پاس مال ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس کیا شے ہے وہ مال اور مالن ان اندی مال میرے پاس ہے اب مال کے بارے میں خبر ہے کہ وہ مالن ان اندی میں مال مبتدا اور اندی کیا بن جائے گی خبر ٹھیک ہے جس چیز کے بارے میں خبر دی جائے وہ مبتدا ہے اور جو خبر ہوتی ہے اطلاع ہوتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے میرے پاس کیا چیز ہے مال مال کہاں ہے میرے پاس ان دونوں جملوں میں فرق ہے ایک میں مال مبتدا بنتا ہے اور ایک میں خبر بنتا ہے ہندی مبتدا اور معلوم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ زرفیا زرف ہے نا جگہ یہ مال کی جگہ کون سی ہے میرے پاس یہ کیا ہے جملہ زرفیہ اندی مارن جملہ زرفیا ہے پتہ لگا کہ